محمد امادانا السلام علیکم خواتین وزرات آپ کے پسندیدہ پروگرام افطار ٹائم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال خدمت ہے نازن سوریہ نحل آیت نمبر اٹھاون اور انسٹھ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کے پیدا ہونے کی خبر سنائی جاتی ہے تو وہ دل محسوس کے رہ جاتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور ان کو منہ دکھانا نہیں چاہتا اس کی وجہ سے جس کی اسے خبر ملی ہے سوچتا ہے کہ کیا اس نمولود بچی کو ذلت کے ساتھ باقی رکھے یا اس کو کہیں لے جا کر مٹی میں دبا دے یہ تو ناظرین میں نے سور نحل کی اٹھاونویں اور انسٹوی آئےت آپ کے سامنے پیش کی اور تبرانی کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہی فرماتے ہیں کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو رب کعبہ اس کے یہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کمزور جان ہے اور کمزور جان سے پیدا ہوئی یعنی اس عورت کی طرف اس بچی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اور اس کے سن سے نازک ہونے کے بارے میں جتلاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا قیامت تک اللہ تعالی کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہے گی ناظرین افتدان آج میں نے آپ کے سامنے سورہ ناہل کی دو آیات اور اس کے بعد کی حدیث پیش کی ہے آج ہم بات کریں گے عورتوں کے مقام پر کہ اسلام نے عورتوں کا کیا مقام متعین کیا ہے عورت کے کی کیا حقوق متعین کیے ہیں اگر ناظرین تصور ہی تصور میں ہم اس معاشرے میں جانے کی کوشش کریں کہ جہاں پر تاریخی اپنے عروج پر تھی اور ایک اندھیرا پورے, پورے معاشرے میں چھایا ہوا تھا جہاں پر بیٹی کا پیدا ہونا ایک بدنامی کا سمبل سمجھا جاتا تھا یہاں پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ اپنے سر کو جھکا کر یہ سوچا کرتا تھا جیسا کہ سورہ نال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اس ذلت کو میں لے کر اپنے ساتھ چلوں یا اس کو مٹی کے نیچے دبا دوں یعنی اس وقت لڑکی کو اس وقت عورت کو اس وقت صنف نازک کو مکمل طور پر ایک ذلت کا نشان سمجھا جاتا تھا لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پر قربان جائیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی شریعت پر اور قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر کہ اس نے عورت کے اس مقام کو بحال کر دیا جس مقام کو عورت تلاش کر رہی تھی اور اس کے باوجود اسے مل نہیں رہا تھا نازی ذرا سوچے تو صحیح کہ وہ عورت جو اپنی آئیڈینٹی کے لیے اپنی شناخت کے لیے اپنے مقام کے لیے عرب کے اس معاشرے میں ترسا کرتی تھی اور بھٹکا کرتی تھی کہ جہاں پر مرد اس پر اس حد تک ڈومینیٹ کیا کرتا تھا کہ اسے ایک لونڈی بنا کر رکھا کرتا تھا یعنی غلام سے بڑھ کے اس عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی کوئی وقت نہیں تھی لیکن جب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی کرنوں نے اپنی روشنی پورے کے پورے معاشرے میں بکھیرنا شروع کی اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی شریعت کی خوشبو ہر ایک نے محسوس کرنا شروع کی وہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عورت کو اس کا وہ مقام ملا اور اس مقام پر اور اس منصب پر اسے بچھایا گیا جس منصب کی وہ صحیح طور سے حقدار تھی اور جس منصب کی صحیح طور سے وہ متلاشی تھی ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ موجودہ دور میں عورت کا مقام کیا ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے عورت کے کی کیا حقوق متعین کیے ہیں اور اس مقام کے متعین ہونے کے بعد بھی آج جو ہمارے ہاں میل ڈومیننسی کا نعرہ مغرب کی طرف سے لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا حق دینے میں کمی ہے یا حق لینے میں کمی ہے اور اس کے بعد ناظرین میں کچھ فیکشن فگرز فیگر آج آپ کے سامنے ساتھ کالا ادوار کے پاکستان کی پیش کروں گا جس میں عورت کو کس انداز سے ویوز کیا گیا ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے مرڈرس کے حوالے سے اور دیگر کیسز کے کی حوالے سے انشاءاللہ اللہ آپ کے سامنے کچھ اور میں چیزیں پیش کروں گا آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سوقفے کے بات تین حضرات اسٹار چائم کی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین یاد رہے اسٹار چائم میں بہت کم وقت ہمارے پاس کالز کے لیے ہوتے ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کال شامل کریں لیکن میں گزارش کروں گا دنیا کی تمام خواتین سے جو آج اپنے اس پلیٹ فارم پر اس ایوان کے ذریعے سے اپنی آواز کو سارے زمانے کی صدا بنانا چاہتی ہیں ہمیں جوائن کریں اور وہ تمام مسائل کہ کہیں بھی آپ کو فزیکلی ابیوز کیا گیا ڈومیسٹک وائلنس ہوا یا جو کچھ بھی ہوا آپ آ کر ہمارے ساتھ ان باتوں کو شیئر کریں اور جو پیغام آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں وہ ضرور دیں ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں آپ کے ہمارے ہم سب کے ہرد العزیز فقی الصر شیخ الحدیث محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ ممتاز سنا خان اور بہت عرصے سے صنعانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبے سے وابستہ ہیں محترم جناب سائیں صغیر احمد ہاشمی صاحب ان سے انشاء اللہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ ولی وسلم سنیں گے اور آپ کی فرمائشیں بھی شامل کریں گے سائیں آپ کو اور مفتی صاحب آپ کو دونوں کو میں خوش خوشامد کہتا ہوں اور سلام کرتا ہوں حمد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر ہے دربار میں ہم اللہ کروں اللہ کروں اللہ کروں اللہ, کرو اللہ, کرو اللہ, کرو اللہ سکھا ہم کیا پوس ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال وہ شہر سکھا ہم کو ہر سال کریں ہم آج ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت نازن تعارف کراتا شروع ایک بار پھر اپنے مہمان کا ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے فخی الاثر شیخ الحدیث محترم جناب بفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشیف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر محترم جناب محمد عیسیٰ صاحب آخر میں تشریف فرماہم ممتاز تھا محترم جناب سائیں صغیر احمد ہاشمی صاحب آئیے جناب خواتین کے حقوق خواتین کے کے حوالے کرتے ہیں صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں اور محمد عیسیٰ صاحب آپ کو ساتھ ساتھ خوش آمدید بھی کہتے ہیں سلام بھی عرض کرتے ہیں. یہ فرمائیے کہ اسلام سے پہلے صورتحال کیا تھی خواتین کے سٹیٹس کی عضب من شعطان وزیم بسم اللہ الرحمن الحمد اللہ رب العالمن وصلی اللہ علیہ وسیر محمد امع وسب اجمین لیکن اسلام سے پہلے عورت کو نہایت پتوں میں چھوڑ دیا گیا تھا تاریکیوں میں ڈال دیا گیا تھا جو بدترین سلوک عورت کے ساتھ کیا جا سکتا تھا وہ کیا جاتا تھا دنیا کی تمام تہذیبوں کو لے لیجیے تمام جو اسلام سے پہلے مذاہب تھے ان سب میں تقریباً یہی کا یہی معاملہ جاری تھا یعنی مذاہب کو اگر آپ لیں گے کرسچینٹی کو لیتے ہیں تو کرسچینٹی کی اس وقت اس زمانے میں موجود جو جدید بائبل کی تفسیریں ہیں اس کے مصنفین نے ایسی سی باتیں لکھی ہے کہ عورت جو ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے اور عورت ہی جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کا باعث بنی ہے عورت ہی کی وجہ سے ہر پیدا ہونے والا بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے اور عورت کا ڈنک جو ہے وہ بچھو کے ڈنک سے زیادہ خطرناک ہے چنانچہ عورت کو ہر معاملے میں پیچھے رکھا جائے اچھا یہ میں عیسائیت کی اس وقت جدید تفصیل کے حوالے سے بتا رہا ہوں میں اچھا جدید تفاثیر میں یہ ساری کے ساری باتیں موجود ہیں یہ تو اس میں امینڈمنٹس یہ کیا ہوا ہے یہ تفاسیر ہیں یعنی وہ مختلف باتوں کو بنیاد بنا کے عورت کو پیچھے کیا گیا ہے کس طرح کہ حضرت عالم علیہ اسلام کا جنم سے نکلنے کا واقعہ ہے اس کو بنیاد بنا کر عورت کو قصور ٹھہرایا گیا کہ یہی حضرت آدم علیہ السلام کو بہگانے کا باعث بنی اسی کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے اسی کی وجہ سے انسانوں کے سارے گناہ آتے ہیں معذ اللہ اس قسم کی باتوں کو لے کر یعنی دوسرے معنوں میں عورت کو ایک فساد کی جڑ جو ہے وہ اس کائنات میں بتایا گیا ہے لیکن بائبل میں جو تفاسیر موجود ہیں بات میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ وہ جو نیو ٹیسٹیمنٹ کا جو وہ ورژن ہے جو اوریجنل ورژن ہے اس وجن کی اس وقت کی تفاسیر تھی کم از کم اس میں تو یہ چیزیں موجود نہیں ہوں گی دیکھیے اوریجنل بائبل ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں کوئی ایسی بات نہیں یہ تو بات کے جو نظریات ان لوگوں نے اپنا ہے وہ انہوں نے قرآن کی اور بائبل کی روشنی میں بیان کر دیا جس طرح کہ کوئی بات یعنی ہمارے یہاں پر بھی لوگ اپنی غلط بات کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو قرآن حدیث کا سہارا لے کے بات اپنی مانی اور اپنی تفاشیر خص کر کے جو ہے بیان کیا کرتے ہیں محمد عیسیٰ صاحب یہ فرمائیے میں نے کی کچھ آیات جو وہ شروع میں اس کا جو ہے ترجمہ پیش کیا تھا اس میں واضح طور پہ ایک بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ جن کی پیدا ہوتی ہیں منہ چھپاتے پھرتے ہیں یعنی معاشرے کی مثال دی جا رہی ہے ضلعت کا سامان سمجھتے ہیں کہ ضلعت کو اپنے ساتھ کنٹینیو کریں یا اس کو کسی مٹی کے نیچے جا کے دبا دیں تو اس معاشرے کی ایکچوئل تصویر کیا دیکھ رہے ہیں آپ عورت کا کیا مقام کرزب اللہ شعیطان رضیم بسم اللہ رحمٰن رحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں ہیں آج سے چودہ سو سال پہلے جب ساری تہذیبیں یہ سوچ رہی تھیں کہ عورت کو انسان بھی مانا جائے یا نہیں اس وقت اسلام نے عورت کے حقوق کو ڈیفائن کیا ہے ٹھیک ماں کی صورت میں ہو بیٹی کی صورت میں ہو بہن کی صورت میں ہو جن رشتوں میں لیکن بہرحال بیوی بی تو بنتی ہی ہے وہ اس کے بعد سارے رشتے بھی نکلتے ہیں وہی بیوی بی ماں بھی بنتی ہے اللہ سبحانہ و سورہ روم جو ایک یونیورسل اسٹینڈرڈ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں سوریہ نحل کے بھی تم گا سورہ روم تھرٹی کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحان و فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے نفسوں سے جوڑا بنایا یعنی کہ میاں بیوی بی کے رشتے کی بات ہو رہی ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے تقسیم پاؤ اور تمہارے درمیان میں نے ڈال دی محبت اور ہمدردی <zans> اچھا یہ میاں بیوی بی کا رشتہ یہ یونیورسل اسٹینڈرڈ ہے کیونکہ دین جو ہے وہ یونیورسل ہے تو <zans> بعد بھی وہی کرے اللہ سبحان و تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ڈال دیا تمہارے اندر ہمدردی کو اور درگزر کو اب <zans> <zans> <zans> <درگزر> مجھے بتائیں جس گھر میں درگزر نہ ہو ہمدردی <zans> نہ ہو محبت نہیں ہو وہاں میاں بیوی بی کی یہاں تو آگ سوجی ہوئی ہوتی ہے جہاں ٹوٹا ہوا بات جاری رکھیں گے ناظین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سب ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان وال حاضر خدمت ہے یہ طرح آپ سے بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے اور میں نے کیا تھا کہ یہ کانسیپٹ اب معاشرے میں تھا کہ بچی پیدا ہوئی اور مٹی میں دبا دینے کا کانسیپٹ جو ہے سامنے تو اس کلام کر رہے تھے لیکن ایک کالر کو بلکہ اس ایوان کے سب سے پہلے کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام جنید بھائی آپ کی چھوٹی بہن بات کر رہی ہیں فرمائیے سب سے پہلے تو مفتی صاحب کو صاحب کو نامل کو بہت زیادہ السلام علیکم وعلیکم السلام فرمائیے سب سے پہلے میں آپ کا یہ کہہ رہا ہوں گی بہت پیارا ٹاپک ہے اور الحمد اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم لوگ بیٹیوں کو اتنا مقام دیا گیا تین سوال کرنے تھے <سؤال> کہ بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو میں نے اس کو دیکھنی ہے جو پڑھی لکھی ہیں لیکن <سؤال> وہ بے حد افسوس کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹی ہو گئی ہے جبکہ ان کے ہسبینڈ اللہ کی کوئی پیشن نہیں ہوتا تو پھر ایسا کیوں کرتی ہیں ان کے مائنڈ میں کیا بات ہوتی ہے دوسرا سوال یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادیوں کی کیسے کی تھی اور دو گیجے کے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اس صاحب آپ کلام لام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حقوق ہیں عورت اور مرد کے قرآن میں سورہ میں ہمیں دو سو اٹھائیس نمبر آیت میں ملتا ہے کہ دستور کے مطابق عورتوں اور مردوں کے برابر حقوق ہیں لیکن ایک فضیلت مرد کو زیادہ ہے اچھا کیونکہ فزیکل ایک جیسے نہیں ہے تو اس لیے حقوق میں ڈفرنس ہے لیکن جہاں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے ایک فضیلت تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں عورت کو گالیاں دیتا پھروں یا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھوں یہ نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے اللہ سبحانہ و تعالی خود اس کو دفاع کرتے ہیں سورہ سورہ نسا کی آیت نمبر 33 میں کہ یہ رجال لفظ آیا یہ جو مرد ہیں قوام ہیں یعنی کہ محافظ ہیں عورتوں کے کیونکہ یہ خرچ کرتے ہیں اپنے کمائی میں سے عورتوں کے اوپر تو اللہ سبحانہ و تو ڈیفائن کرتے ہیں حقوق جو ہے وہ عورت و مرد کے اسلام سے پہلے دیکھیں عرب کے بھی جہالت کے دور میں بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص دو بیٹیوں کی پرورش کرے تو یہ دو بیٹیاں جہنم کی آگ کا پردہ بنیں گی یعنی کہ یہ مقام ہے بیٹیوں کا لیکن بدنسی بھی یہ ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ حادیث میں کیا فرمایا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے ہمارا معاشرہ اتباع کر رہا ہے یا تو نفس کی یا ابتبا کر رہا ہے جو اسے نظر آ رہا ہے دین کے اگر آپ تھرو دیکھیں تو ہر ہر انسان جو چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دائرے بنا دیے بالکل ٹھیک <حسن> بات جاری رکھتے ہیں مفتی صاحب اسلام سے پہلے جو صورتحال تھی آپ نے پہلے تو نیو ٹیسٹمنٹ کی بات کی اس کے علاوہ کچھ اور مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں اس اسے کیا فرمائیں گے دیکھیے اس اعتبار سے یہودیت کو دیکھ لیجیے یہودیت میں بھی عورت کو بالکل بند کر کے رکھا گیا تھا اور اسی طرح جس طرح رستو کے زمانے میں یہاں تک گفتگو ہوئی کہ عورت میں روح بھی ہے یا نہیں ہے یہ انسان ہے یا کوئی اور اور مخلوق ہے یہ اس قسم کی یہاں تک معاملہ پہنچا اور دیگر کنٹریز میں جہاں پر پیگانزم جسے کہتے ہیں یا مشرقین میں عورت جو ہے وراثت کے طور پر تبدیل ہو جایا کرتی تھی وہی عورت جو ماں ہوا کرتی تھی باپ کی بیوی ہوا کرتی تھی اس کے مرنے کے بعد بیٹوں کی وراثت میں چلے جایا کرتی تھی اور جتنا بھی یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی ازما کی کوئی چیز نہیں تھی لوگ اپنے نصب کو آلہ کرنے کے لیے غیر مردوں کے پاس اپنی بیوی کو بھیج کرتے تھے جس سے وہ بچے جنوایا کرتے تھے اچھا کوئی اس کی یعنی نہ تو کوئی معاشی اسٹیٹس تھا اس کا نہ کوئی سماجی اسٹیٹس تھا نہ کوئی دینی اسٹیٹس تھا مطلب ایک پپٹ کے طور پہ عورت کو یوز کیا جاتا تھا دوسرے معنیوں میں اگر یہ کہا جائے تو اچھا اب اسلام جیسی بے رسول صلی اللہ علیہ ولی وسلم ہو رہی ہے اس کے بعد کیا تبدیلی آئی یعنی کیا اقدامات اسلام نے اٹھائے اس حوالے سے لیکن اسلام نے اتنے بڑے اتنے زیادہ اقدامات اٹھائے کہ عورت کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہ پہ پہنچا دیا اس کو تاریخیوں سے نکال کر روشنے میں پہنچا دیا مثلاً اس کو دھوپ سے نکال کر سائے میں پہنچا دیا مثلا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کے لیے جو معاملات بیان فرمایا خاص طور پر ماں کی حیثیت سے فرمایا کہ جنت اس کے قدموں تلے ہے جنت تحت قدم اور او کا مقال علیہ السلّۃ السلام اسی طرح بہن یا بیٹی ہونے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک بیٹی کی پروریش کرتا دو بیٹیوں کی پروش کرتا بلکہ تین کا فرمایا پھر دو کا فرمایا پھر یہاں تک ایک کا فرمایا کہ یہ جنت اور یہ اس شخص کے بیچ میں اور جہنم کے بیچ میں ڈھال ہی ہے یہ جہنم سے بچانے کی چیز حضرت جابر علی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بہت مشہور ہے آپ جوان العمور عمر ہے آپ کے, کے ہو گیا نہ بھی کی نہیں نہیں ابھی سترہ اٹھارہ ہے نبی کریم صلی اللہ ہیں بات ہے شادی کر لی تو عرض تو فرما کے کسی پوچھا کہ کیا معاملہ ہے بتایا کہ ان کی عمر زیادہ تو سرکار نے فرما کہ وہ کم عمر اپنی عمر کے مطابق عورت سے شادی کرو تاکہ تم اس سے کھیلو وہ تم سے کھیلے تو حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو گیا اور میرا والد ساتھ میری چھوٹی بہنیں چھوڑ کے مرا ہے تو اب اگر میں انہی عمر کی ایک لڑکی لے آؤں گا تو وہ انہی کے ساتھ جیسے انہیں جیسی ہو جائے گی مجھے تو ایسی عورت چاہیے جو میری بہنوں کی پرویش کر سکے بڑی اب یہ دیکھیے ایک جوان آدمی جس کے جذبات کنٹرول میں نہیں ہوتے وہ اپنی چھوٹی بہنوں کے انداز کے بارے میں اس انداز میں سوچ رہا ہے کہ اپنی جوانی کیمگوں کو قربان کر رہا ہے حالانکہ اسلام سے پہلے ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا بیوی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک لباس تعالیٰ نے تمہارا لباس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو سکون کا باعث قرار دیا اور یہ اسلام نے اس کو اٹھا کر جو ہے ایسا بلند مقام عطا فرمایا یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا کہ لی رجال لی رجال نسیبن نسیبن تصوق آدمی جو کماتا ہے اس کو اس کا حصہ ملتا ہے اچھا آپ دیکھیے یہاں پر ایک بات کرتے ہیں جیسا کہ محمد عیسی صاحب نے ایک بات یہ کہی کہ مرد اور عورت کے جو حقوق ہے وہ قریب قریب برابر ہیں لیکن کسی ایک بات میں جو فضیلت ہے بس جی میں اس کی بیان یہ کر دوں کہ باقی حقوق کے درمیان فرق نہیں ہے فرق یہ دیکھیں ایک عورت کمزور ہے اس کو نازر اللہ سبحان و بنا رہے ہیں میں طاقتور ہوں اگر میاں بھی ہم گھر میں رہتے ہیں تو اگر کوئی کیا چور آ جائے گا تو میں اپنی بیوی بی سے کہوں گا جا کر تم لڑو کیونکہ اللہ نے ہمیں حقوق کیسے دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈفرنس رکھا ہے اور دوسری بات جیسے مفتی صاحب نے فرمائی میں اس میں ایک بات ایڈ کروں گا اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھے ورس نمبر سولہ پڑھیں تو وہاں یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ عورت نے آدم کو بھٹکایا اس لیے یہ جب بھی بچہ پیدا کرے گی یہ جو تکلیف اٹھائے گی یہ اس کی سزا اسلام اس چیز کو بالکل نہیں مانتا اسلام نے آپ اگر سورہ تھرٹی ون ہیں اس کی آیت نمبر 14 میں تو اللہ سبحانہ و اسی پیٹ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و پوری انسانیت کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے ماں کا احترام کرو کیونکہ اس نے تمہیں کوکھ میں رکھا اور تکلیف سے جنا تو اسلام ان ساری چیزوں کو ریجیکٹ کرتا ہے جہاں تک بات ہے دیکھیں ایک جگہ یہ آیا ہے بیسیکلی اسلام بات کرتا ہے کریکٹر کی ہم یہ ضرور ذہن میں رکھیں جب عورت اور مرد کی بات ہو رہی ہو تو دیکھیں نا عورتیں تو وہ بھی ہیں جو لوت علیہ السلام کی بیوی عورت ہے لو علیہ السلام کی بیوی ہے हुँ. تو ایسے آپ اماشا رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے حضرت ٹی دی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر خواتین وزرات استعار چائن کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنر اقبال حاضر خدمت ناظرین یاد رہے کہ آج ہم عورتوں کے مقام پر ان کے اسٹیٹس پر اور اس دور جس دور کو ہم عرب کا دور کہا کرتے ہیں اور آج کا دور جسے ہم ماڈرن ایج کہا کرتے ہیں دراصل فرق کیا ہے عورت کے مقام میں اس میں بات کر رہے ہیں بات ہم کر رہے تھے اسی حوالے اور یہ بتائیے جہاں عورتوں کے اور مردوں کے حقوق برابر متعین کیے ہیں اور فضیرت کے اعتبار سے دو تین چیزیں ہیں اس پر کلام کروانا چاہیں گے لیکن اس سے قبل ایک کالر میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں یو کے سے بات کر رہی ہوں میرا ایک کوشچن ہے کہ جو ہم لوکشن جو کریم یوز کرتے ہیں اپنی سکن کو موسچرائز کرنے کے لیے ہم کبھی ان کے انگریڈینٹس کیا ہے کیا ہمیں یہ یوز کرنے چاہیے کہ نہیں کیونکہ ہم پاکستان میں بھی تھی تو جب بھی پاکستان میں بھی یہی لوشن اور یہی کریمز یوز کرتے ہیں اور یہاں آ کے بھی ہم یہی یوز کرتے ہیں تو اس کا پوائنٹ بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں یو پی سے کال کی جی اسی حساب کیا فرمائیں گے فضیلت کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں دیکھیں میں اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں اسی بات کو جاری کرتا ہوں اس سب نے بہت اچھی بات کہی کہ بائبل کے اندر جو ہے عورت کو کہا گیا کہ جو نفاذ کے ایام ہے وہ اس کو سزا ہے اسی طرح اس کو جو ہر مہینے پیریڈس آتے ہیں وہ بھی اس کو سزا کہا گیا ہے کہ یہ اس کو قدرت کی طرف سے سزا ہے کہ عالم علیہ السلام کو دہایا لیکن قرآن اس سٹیٹمنٹ کو قبول نہیں کرتا اور واضح لفظوں میں قرآن نے فرما دیا کہ عورت کا قصور نہیں ہے بلکہ مرد و عورت دونوں برابر کے ہیں اللہ نے قرآن میں کتنا واضح یعنی سٹیٹمنٹ دیا تھا نو تو شیطان نے ان دونوں کو بہکایا ٹھیک ذہنی فرمائے کے فاضد اللہ شیطان شیطان نے عورت کو بہکا دیا شیطان نے مرد کو بہکا دیا بلکہ ہما کی ضمیر لے کر آئے کہ ان دونوں پر شیطان نے وار کیا ہے تو یہ بات ہوئی پھر آپ نے جو کوشچن کیا تھا کہ تغیرت جو ہے وہ مرد کو زیادہ جو دی گئی ہے وہ امامت یا حکمرانی کے حوالے سے وہ کیا ہے دیکھیں مرد کو جو فضیلت دی گئی ہے وہ بعض وجوہات کی بنا پر دی گئی ہے جیسا کہ عیسیٰ بھائی نے اس کو ذکر کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ارشاد فرایا گیا اور جال عالیہ نسا کے مرد جو عورتوں کا قوام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو ان کی جو فزیکل ساخت ہے وہ عورت کے مقابلے میں مختلف بنائی ہے پھر اسی آیت طیباً اللہ تبارک نے آگے مزید, مزید وضاحت کی ہے کہ ہم نے کیوں مرد کو فضیلت دی ہے یہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ بعض کو بات پر اللہ تعالیٰ فضیلہ دیتا جس طرح کہ انبیاء کرام رام علیہ وسلام ہے تمام کے تمام برابر ہیں مگر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ہم نے بعض کو اسی طرح مرد عورت انسان ہونے کے اعتبار سے برابر ہے مگر اللہ نے بات کو باقی فضیلت دی پھر اس کے آگے وجہ یہ بتائی کہ مرد کا کام یہ ہے کہ اس کا کام بریڈ ونر کا ہے اور وہ گھر سے باہر نکل کے محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے اور عورت کے لیے کما کے لے کے آتا ہے تو عورت کی پوری رسپانسبلٹی مرد کے کاندھوں پر ہے تو جس کے کاندھوں پہ رسپانسبلٹی ہے اس لیے اس کی ذمہ داری بالکل بات جاری رکھتے ہیں کالوں میں شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جی مفتی صاحب کی خدمت مانا سلامہ سے وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی سودیا سے بول رہی ہوں مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ قورم میں سورے آزاد کی جو آئٹ ہے عورتوں کے لیے کہ نبی اپنی عورتوں سے اپنی دیدیوں سے اپنے سامانوں کی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ باہر نکلا کر اپنے چہرے پہ نکاب ڈالیا کریں تو کیا یہ عام خطاب نہیں ہے صرف وہ زمانے کی عورتوں کو نکال دیا تھا جو کہ حضور کے دور سے تھی اور کیا اور دوسرا سوال رہی یہ کہ یہ کریم وغیرہ لوشن لگانے سے ردب ٹوٹتا ہے جس کی سنر اندر جاتی ہے اور اسپرے کرتے ہیں وہ بھی مقام کا ناتا ہے کیا ایسے ردت ٹوٹتا ہے اور میں یہ بات کروں گی آپ سے جی مہربانی پر ماں کر آپ نے ہلو آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی آپ کو بہت شکریہ آپ نے سعودی سے کال کی انشاءاللہ سائیں آپ کی طرف بھی آتے ہیں اور آپ سے ناط رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سنیں گے ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ آج کا جو موضوع ہے عورتوں کے حقوق اور عورتوں کی فضیدت کیا ہے یا عورتوں کا اسٹیٹس کیا ہے اس پر ہم کلام کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے ناظرین کہ ہم ایک کمپیرزن آپ کے سامنے اس معاشرے کا اور اس معاشرے کا پیش کر سکے آپ کی کال بھی شامل کریں گے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سب آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم گفتگو کر رہے ہیں عورتوں کے مقام اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اور آپ کو پتا ہے بہت کم وقت میں ہم ایڈجسٹ کر پاتے ہیں آپ کی کو السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمائیے سودیا سے بول رہی ہوں مفتی مفتی صاحب کو بھی سلام آپ کا پروگرام بہت زیادہ اچھا ہے بہت سے لوگوں بہت مالک پہنچا رہے ہیں اپنے پروگرام کے ذریعے بہت شکریہ فرمائیے کیا پوچھنا چاہیے پوچھنا ہے کہ مفتی صاحب بارہ بتا چکی ہیں کہ فلم اور کاجل لگانے سے روزہ نہیں روٹا لے مگر پھر میں لوگوں میں پھیلا رہے ہیں کہ روزہ تو, حسرما تو, پوٹ جاتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتائیں گے اور اس کنفیوژن کو دور کریں گے آپ کو بہت شکریہ آپ نے سعودی سے کال کی سائیں آپ کی جانباتے آپ رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سبحان اللہ خالد محمود صاحب کا کلام سرکار کو نبل کراؤں کے گفتگو بھی وہی ہے بسم اللہ ذہن میں آیا بسم اللہ روک لیتی ہے آپ کی نسب تیر جتنے بھی ہوں چلتے ہیں حضور کا حرکمپل آنے والے عذاب لم ہیں آنے والے آنے والے عذاب خالد صاحب نے فرمایا کہ ہر ہوتے ہیں آپ کو اپنی مثال ہوتے ہے ان کو آتا نہیں زوال کبھی قسمتیں جن کی وہ بدلتے ہیں ان کو آتا نہیں زوال کبھی قسمتیں جن کی وہ بدلتے ہیں اور وہی ورتے ہے جھولیاں وہ سمجھتے مت ہے بولیاں سب کی کیا وہ سمجھتے ہے بولیاں سب کی آؤ بازار مصطف چلیں آؤ دربار مصطفی کو چلیں کھوٹے سکھے وی بات چلم رے حزور کا ہم جی سوالات کے حوالے سے کیا فرمائیں جو آپ کے پاس سوالات کے حوالے سے سب سے بڑا کوشچن تو ہماری وین ہما ملک نے کیا تھا کہ بعض خواتین جو کہ جن کے ہم بچیوں کی پیدائش ہو جاتی ہے تو حالانکہ ان کو سسرال کی طرف سے کوئی لوڈ نہیں ہوتا گھر والوں کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی بچوں کی مایوس سمجھتی ہے اس سے کلام کرواتے ہیں ایک کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی جی اس کے جواب میں دیکھا مختصر میں یہی کہوں گا کہ یہ اصل میں ارد گرد کے سراؤنڈنگس کا ماحول کا اثر ہوتا ہے انسان ایک چیز جس کو بچپن سے دیکھتا وہ آ رہا ہوتا ہے جو اپنے ذہن میں بیٹھا لیتا ہے اب وہ ساری زندگی اس کے ذہن میں بیٹھی رہتی ہے تو یہ اس کا ہی اثر ہے ورنہ شریعت مطالعہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں مزید کیا فرمائیے ایک کون سے بہن نے کیا الکوہلک کریم یوز کی جا سکتی ہے سے کوشچن کیا تھا نے تو دیکھیے ایسی کریم جن میں الکوہل یا کوئی ایسے میڈیسن وغیرہ تو ہمارے پپا نے اس زمانے میں فتوا یہی دیا ہے کیونکہ آج کل ایسی اشیاء ملنا بہت مشکل ہے جس میں الکوہول کا یوز نہ ہو تو اس کے جواز کا فتوا دیا ہے باڈی کے اوپر یوز کر رہے ہیں اور وہ اندر تو جا نہیں رہا تو اس جو ہے وہ جواز کا موجود ہے ٹھیک مزید کیا پھر اس کے علاوہ ایک سعودی سے بہن نے کیا था کہ سرما اور کاجل سے متعلق جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ ہم لوگ وضاحت کر چکے ہیں لیکن بعض لوگ اس کے بارے میں اگر سر میں ہیں تو بات یہ کہ جدید مسئلہ ہے جدید مسئلے کا معاملہ یہی ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے حدیث کریما میں کہ کہناسو آدا جاہلو لوگ جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں تو ایک جدید مسئلہ ہے کہ آنکھ سے پیسے ہے تو کوئی دوائی وغیرہ ڈالے جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا البتہ سرما یا کاجل وغیرہ سنت سے ثابت ہے اس سے روزہ نہیں روزہ تو. نہیں ٹوٹے گا محمد عیسیٰ صاحب ایک خاتون کا سعودی عرب سے جو کال آئی انہوں نے ایک آیت کا حوالہ دیا کہ نبی اپنی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ پردہ کیا کریں کیا اب ان کا کلیم یہ ہے یا ان کا سوال یہ ہے کہ وہ اس دور کے لیے کیا یہ ارشاد